السلام علیکم اسٹوڈینٹس آج ہمارا ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کا لاسٹ لیکچر ہے اور ہمیشہ کی طرح ہم کچھ نیا پڑھیں گے سو لاسٹ لیکچر میں بھی ہم ریپ اپ کرنے کی بجائے نئی نئی چیزیں آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کے پاس اس کورس کے بعد بھی بہت سارا مٹیریل ہو جس کو آپ ایکسپلور کر سکتے ہو اپنے طور پہ اس پہ آگے چیزیں سیکھ سکتے ہو اپنی سکلز کو انہانس کر سکتے ہو کچھ uh, چیزیں ہم پیچھے سے لے کر چلیں گے لاسٹ لیکچر میں ہم نے جاوا سرور فیسز کو استعمال کرنا سیکھا تھا تھوڑا سا اس کا اوور لیا تھا آج اس کی جو باقی فیسلٹیز ہیں ان کا بھی ایک چھوٹی چھوٹی ایگزامپل دیکھتے ہیں so what Java, what ہم ہمیں مل جاتے ہیں یوزرفیس کمپونیٹ کے ساتھ ہم ایونٹ ماڈل ہمیں مل جاتا ہے اسٹیٹ مینٹین کرتے ہیں یوزر انٹرفیس کمپنیٹ اپنی ایک uh, ہم نے ویلیڈیشن کی ایگزامپل دیکھی تھی کہ ویلیڈیشن آپ کر سکتے can do for us. so besides uh, all these things that that we have mentioned java server Faces has a very good model that, uh, binds بیک اینڈ آبجیکٹ جاوا سرسز میں ہمارے سامنے اگر ان کے اندر کوئی ڈیٹا ہے یا کوئی ایک ٹیبل ہے اور اس کے ساتھ کوئی پیچھے اس کا ڈیٹا ہے کہیں سے data آ رہا ہے تو ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ java کی uh, uh, classes کے ساتھ Java کی beans کے ساتھ جن کو ہم bean کہتے ہیں ان بین کے ساتھ اٹیچ کر دیں تو پھر جب ان beans کے اندر کوئی چینج آئے گی ان ٹیکس فیلڈ میں ان فرنٹ کے ڈیٹا آبجیکٹس میں آٹومیٹکلی چینج آ جائے گی ان سیملرلی اگر یہاں پہ ہم کوئی چینج کریں گے تو beans میں بھی آٹومیٹکلی وہ چینج ٹرانسفر uh, ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھنا چاہیں گے کہ اگر ہم text fields میں string ایک دے رہے ہیں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر جب ہم کرتے تھے تو ہمارے پاس ایک اسٹرنگ آتی تھی تو ٹیکس فیلڈ میں ہم جو دیتے ہیں وہ تو جنرلی ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم کسی بین میں کسی اور بائنڈ ہی کرتے ہیں تو ایک آٹومیٹک کنورژن کا پروسیس ہے وہ ہوتا ہے جاوا فیسز کے اندر ہم اپنے کسٹم کنورٹر بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ اس طرح سے کنورژن کریں جیسا کہ ہم چاہتے ہیں لیکن کچھ بیسکس کنورژ کے لیے آٹومیٹک کنورژن کی اس میں ہمارے پاس ابھی تک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اگر ہم ایک پیج سے دوسرے پیج پہ نیویگیٹ کرنا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا نیویگیشن کس طرح کرنی پڑے گی سرولٹس کے ماڈل میں ہم ریکویسٹ ریکویسٹر کو یوز کرتے آئے تھے نیویگیشن کرنے کے لیے لیکن دیکھتے ہیں کہ جاوا سرور فیسز میں ہم ہمارے پاس کیا فیسیلٹیز اویلیبل ہیں اور ہم کس طرح سے یہ کام کریں گے تو ایز آلوز ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے بجائے کہ ہم, uh, بہت زیادہ تھیوری کی طرف کانسنٹریٹ uh, کریں کیونکہ ہمارے پاس ایک تو ٹائم بھی بہت ہی شارٹ ہے آخری لیکچر ہے ہمارا تو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ چیزیں, دیکھ لیں. تو ہم ایک چھوٹی سی وہی اگزامپل بنائیں گے جو کہ ڈورنگ دس لیکچر پاسبل ہوگی کہ دو uh, students, uh, دو نمبر لیتے ہیں یوزر سے اور ان کا سم ہم کسی تیسرے پیج پہ ڈسپلے کرتے ہیں تو so نمبر لینے کے لیے ہم ٹیکسٹ گے ایک بٹن گے سبمشن کے لیے. इतना काम आप पिछली दफा भी देख चुके हैं बैक we'll uh, Managed Bean पेन सो मैनेस्ड पेन की वैल्यूज है वो इस इनपुट टैक्स फील सेट हो जाएंगी मैनेजमेंट का एक मैथड सम कैल्कुलेट करेगा एक प्रॉपर्टी को सेट कर देगा एक वैल्यू को सेट कर देगा managed Bean के अंदर اور ایک دوسرے پیج کے اندر ہم اس ایک ٹیکس فیل کوپرٹی کے ساتھ بائنڈ کر دیں گے تو اس میں وہ ویلو نظر آنی شروع ہو جائے گی ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھیں کہ ایک پیج سے ہم دوسرے پیج پہ کیسے پہنچے ہیں سو دس ایگزامپل ول شو یو کا اسمال ہم نے بنایا ہوا ہے اس کے اندر ہم نے دو پیجز پہلے سے ہی بنا لیے جس ٹو سیو ٹائم اس میں آپ دیکھیں کہ پہلے پیج پہ ہمارے پاس دو ٹیکس فیل ہیں ان کے لیبلس ہیں ایک سبمٹ کا بٹن ہے ایک ہم نے رائٹ right سائڈ پہ ایک لوگو بھی آڈ کر دیا ہے اور اس کے علاوہ ٹاپ پہ ایک لیبل ہے سبمٹ کا بٹن ہم پیس کریں گے تو ہم ایک پیج پہ پہنچیں گے جس کا نام ہم نے ریزلٹ جی ایس پی رکھتی ہے ہمارے سامنے ہم ایک لیبل اور ایک آؤٹ پٹ ٹیکسٹ کمپونےٹ ہے جس کے اندر ہم سم کو ڈسپلے کرا دیں گے تو یہ دو جی ایس پی پیجز ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں آئیے ایک بیم بناتے ہیں جس کو ہم جی ایس پی پیجز کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے اور وہ ہمارا کام سو ہم کے اندر ہم جاوا سورسز کو करते کرتے ہیں وہاں نیو کی लेते لیتے ہیں اور نیو کے اندر سے ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈفرنٹ آپشن اویلیبل ہیں की کی کلاس فوائل کی ہے مینج سیشن بین کی ہے مینج اپلیکیشن بین کی ہے ہم مینج سیشن بین کے آپشن لیتے ہیں یہ بین جو ہم یہاں پہ کریٹ کریں گے آٹومیٹکلی سیشن میں اسٹور ہو جائے گی اور اس کی ویلوز اگر آپ اس کا سکوپ اپلیکیشن رکھ دیتے تو اس کی ویلیو ڈفرنٹ یوزرز کو کراس ایپلیکیشن اویلیبل ہوتی سو so, ہم ایک مینج سیشن ہیں اس کا نام ہم میتھ بین رکھ دیتے ہیں اور اس کو فینش کرتے ہیں ہمارے سامنے ایک کلاس آٹومیٹیکلی کریئٹ ہو گئی ہے اور اس کے اندر کچھ ڈیفالٹ کوڈ بھی لکھا ہوا ہے یہاں پہ ہم اپنا جو کوڈ ریکوائرڈ ہے اس کو فی الحال لکھتے ہیں ہمارا ریکوائرڈ کوڈ یہ ہے کہ ہم دو لیں جن کے اندر ہم انٹیجرز ڈکلیئر کر دیں ایک کو ہم نے فرسٹ نم کہہ دیا اور ایک کو ہم سیکنڈ نرم کہہ دیتے ہیں یہ انٹیجرز ڈکلیئر کرنے کے بعد ہم ایک اور انٹیجر ڈکلیئر کرتے ہیں جس میں ہم ان کا سم اسٹور کر دیں گے تو ہم نے جو, جو تین فیلڈس کریئٹ کی ہیں فرسٹ نرم سیکنڈ نرم اور سم کی ان کے لیے ہم بینز کے سٹینڈرڈ کے لی سیٹرز اور گیٹرز لکھتے ہیں آپ کو یہ اچھی طرح پتا ہے اس لیے یہاں پہ یہ پہلے سے ہم نے لکھے ہوئے آپ کو دکھا رہے ہیں سو so گیٹر اور سیٹرز ہم پرووائڈ کرتے ہیں ہم ان تینوں ویریبلس کو انیشلا کرتے ہیں اس میتھ پین کے کنسٹرکٹر کے اندر مائنس ون سے اور ہم ایک میتھڈ بنا لیتے ہیں کیلکولیٹ سم کا جو کہ first number نمبر اور سیکنڈ نمبر کو ایڈ کر کے ان کی ویلو سم والے کو گا تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہمارے پاس تین ویریبلس ہیں بین کے اندر فرسٹ نم سیکنڈ نام اور سم ان کا استعمال یہ ہوگا کہ فرسٹ نام اور سیکنڈ نام کو ہم اپنے ان پٹ والے پیج پہ ٹیکس فیلس کے ساتھ بائنڈ کریں گے اور سم کو ہم اپنے آؤٹ پٹ والے پیج پہ آؤٹ پٹ ٹیکسٹ کے ساتھ بائنڈ کریں گے اور جیسے جیسے ان کی ویلوز چینج ہوں گی یہاں پہ ان ویریبلس کی ویلوز چینج ہو جائیں گی اور جب سم کی ویلو چینج ہوگی تو آؤٹ پٹ کی ویلو چینج ہو جائے گی اگر آپ یہ بینز کو دیکھنا چاہیں گے یہ بینس کہاں پہ اسٹور ہوتی ہیں ان کا پتہ کیسے چلتا ہے تو ہمارے پاس اگر آپ پروجیکٹ نیویگیٹر کے اندر آئیں گے ہمارے پاس مینجڈ بینس کا ایک یہاں پہ آئکون نظر آ رہا ہے اس کو کلک اگر آپ کریں تو آپ کے سامنے ایکس ایم آل فائل کھل جائے گی اور اس کے اندر ساری مینجڈ بینس کی ڈیٹیل ہوتی ہے تو آپ یہ ایکسپلور کر سکتے ہیں خود سے اب آئیے ان کو جو ہم نے ٹیکسٹ فیلز بنائی ہیں ان کو بائنڈ کرتے ہیں بینس کی ڈفرینٹ پراپرٹیز سے ہم index.jsp پہ آتے ہیں اپنی ٹیکسٹ فیلڈ کو سلیکٹ کرتے ہیں فرسٹ نمبر والی کو اور اس کے اوپر رائٹ right کلک کریں گے تو ہمارے پاس ایک مینیو آ جائے گا جس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں پراپرٹی بائنڈنگ اس آپشن کو سلیکٹ ہم کرتے ہیں یہ ہمارے سامنے ایک ڈائلگ کھول دے گی جس میں ہمارے پاس ڈفرنٹ بینس جو ہم نے بنائی ہوں گی وہ نظر آ رہی ہوں گی ہم میتھ بین کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر فسٹ نام والی فیلڈ کو سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ وہ ویلیو ہے جو کہ ہم اپنی ٹیکس فیلڈ ون کے ساتھ بائنڈ کر رہے ہیں اس کو اپلائی کرتے ہیں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو آٹومیٹکلی اس کے لیے ایکسپریشن لینگویج جنریٹ ہوئی ہے جو کہ یہ آئی ڈی اس ٹیکس فیلڈ کے ساتھ لکھتے گی اس کو ہم کلوز کرتے ہیں اور اسی طرح ہم اپنی دوسری فیلڈ کو بھی بائنڈ کر لیں گے سیکنڈ نام کے ساتھ یہ کام کرنے کے بعد ہم ریزلٹ ڈاٹ جی ایس پی پہ آتے ہیں اور یہ جو آؤٹ پٹ ٹیکسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ یہی آپریشن پرفارم کرتے ہیں رائٹ کلک کر کے پراپرٹی بائنڈنگس پہ جاتے ہیں اور میتھ بین کی سم والی پراپرٹی کے ساتھ اس کو بائنڈ کر دیتے ہیں کلوز کرتے ہیں ہم اس ڈائلگ باکس کو اور واپس آ جاتے ہیں اپنے انڈیکس ڈاٹ جی ایس پی پہ سو اب تک ہم نے یہ کیا کہ فسٹ نمبر اور سیکنڈ نمبر کو ہم نے بائنڈ کر دیا ہے اپنی جو میتھ تھی اس کے فرسٹ نمبر اور سیکنڈ نمبر والے ویریبل سے یاد رہے کہ وہ انٹیجر ویریبل ہے اور یہاں پہ ہم جو چیز دیتے ہیں وہ نارملی ٹیکسٹ فارمیٹ میں ہوتی ہے تو یہ آٹومیٹکلی کنورٹ کر لے گا جاوا سرور فیسز کا فریم ورک اس ٹیکسٹ کو ایک انٹیجر میں سو آٹومیٹک کنورژن ہمیں یہاں پہ پرووائڈ کرے گا اب کا ہم ایکشن ہینڈل لکھتے ہیں تاکہ ہم اس پٹن کا ایونٹ ہینڈل کر سکیں اور اس بٹن کی کی اوپر ہم چاہتے ہی ہیں کہ سم کیلکولیٹ ہو کے جو میتھ نے بنائی تھی اس کے سم ویری ایبل کو اس کی ویلیو مل جائے تو سب سے پہلے ہم انڈیکس ڈاٹ جاوا میں آتے ہیں جو کہ بیکنگ انڈیکس ڈاٹ جی ایس پی پیج کی یہ بالکل ویسے ہی کام ہو رہا ہے جیسے کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں ایکشن ہینڈل لکھا تھا ایک کام ہم تھوڑا سا پہلے کریں گے math bean ایک کلاس ہے اور اس کا ایک آبجیکٹ آٹومیٹیکلی بن کے اسٹور ہو گیا ہوگا سیشن میں ہمیں وہ آبجیکٹ گیٹ کرنا ہے تو ہم کرتے ہیں کہ ایک گیٹر لکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم میتھڈ کال کرتے ہیں گیٹ بین کا اس گیٹ بین کے میتھڈ کو ہم وہ نام دیتے ہیں جو کہ ہماری کلاس کا نام یہاں پہ تھا میتھ بین جو کہ ہم نے رکھا تھا اور یہ جو ہمیں چیز واپس کرے گا اس کو میتھ بین ٹائپ کے اندر کاسٹ کر لیں گے اور ہمارے پاس یہ گیٹر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ سو so, یہ اس گیٹر کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم اس گیٹر کو کال کریں گے تو میتھ بین کا جو انسٹنس ہم نے بنا کے سیشن میں سٹور کیا ہے یہ گیٹر ہمیں وہ انسٹنس ریٹرن کر دے گا۔ بٹن کے ایکشن ہینڈلر میتھڈ میں آتے ہیں۔ پبلک وائڈ ایکشن ہینڈلر یہ بلکل اسی طرح ہے جیسا کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں لکھا تھا۔ اس میں ہم میتھ بین ٹائپ کا ایک ویری کرتے ہیں اور اس کے اندر دس ڈاٹ گیٹ میتھ پین کا میتھڈ کال کر لیتے ہیں یہاں پہ ہمیں گیٹ میتھ بین کا میتھڈ جو کہ ابھی ہم نے گیٹر بنایا ہے اس میتھ پین کا ایک انسٹنس ریٹرن کر دے گا جس کو ہم ایم بین نام کے ویریبل میں اسٹور کر رہے ہیں ایم بین کا جب ہم کیلکولیٹ سم میتھڈ کال کریں گے تو جیسے کہ ہم نے بین بنا ہوئے آپ کو دکھایا تھا فرسٹ نام اور سیکنڈ نام کا سم کیلکولیٹ ہو کے ایک ویریبل میں اسٹور ہو جائے گا جس کا نام ہے سم تو جب ہم اپنا بٹن پرس کریں گے یہ ایکشن ہینڈل چلے گا اور ہمارا سام کیلکولیٹ ہو جائے گا so, یہاں تک اسٹوڈینٹس ہم نے یہ کام کیا ہے کہ ہم نے اپنا فرنٹینڈ ڈیولپ کیا ہے دو پیجز ڈیولپ کیا ہے, ایک پہ دو ٹیکسٹ فیلڈ اور بٹن ہیں اور ایک پہ ایک آؤٹ پٹ ٹائپ کی فیلڈ ہے ایک ہم نے میتھ بین ڈیولپ کی ہے اس کے اندر دو فیلڈ ہیں جو کہ ان پٹ کے ساتھ بائنڈ ہوئی ہوئی ہیں یعنی کہ یوزر جو ان پٹ نمبر دے گا وہ ڈائریکٹلی اس بین کے ویلوز کے اندر چلے جائیں گے اور اسی طرح ہمارے پاس ایک سم کی ویلیو ایک سم کی فیلڈ ہے جو کہ باؤنڈ ہوئی ہوئی ہے آؤٹ پٹ ٹیکسٹ کی ایک فیلڈ کے ساتھ ایک دوسرے پیج پہ اب کوشچن یہ ہے کہ جب بٹن پرس ہوگا تو ایونٹ تو جنریٹ ہو جائے گا ایونٹ جنریٹ ہونے کے ریزلٹ میں سم بھی کیلکولیٹ ہو جائے گا لیکن ہم نے یہ فریم ورک کو کہاں بتانا ہے کہ اب جب سبمٹ کا بٹن پریس ہو اور سارا کام ہو جائے تو ایز اے ریزلٹ result.jsp جی پی پہ موو کر دینا سو ہم انڈیکس پی پہ ہم چاہتے ہی ہیں کہ جب سبمٹ کا بٹن پریس ہو تو ہم ریزلٹ ڈاٹ پی پہ جا کے اس کا ریزلٹ دیکھ لیں ریزلٹ ہم کیلکولیٹ کر چکے ہیں ہمیں نیویگیشن ہینڈل کرنی ہے ایک پیج سے دوسرے پیج تک یا میں آپ کو یہ بتاتا چاہوں کہ جو نیویگیشن ہم ہینڈل کریں گے وہ آپ دیکھیں گے کہ کتنی آسان ہے کہ ہم کریں گے بٹن جو ابھی آپ استعمال کرتے آ رہے ہیں بٹن کے اندر ہم تو جنریٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہم نے اس کی ایکشن لسنر لسنر کا جو ایٹریبیوٹ تھا مللی ایک بٹن کا جو ٹیگ ہوتا ہے اس کا ایٹریبیوٹ ہوتا ہے ایکشن کا ایکشن کے ایٹریبیوٹ کا ہم اس میتھڈ کا نام بتاتے ہیں جو کہ ایگزیکیوٹ ہونا ہوتا ہے فائنلی uh, جب ہم نے نیویگیشن کرنی ہوتی ہے تو جب ایک دفعہ آپ کا ایونٹ ہینڈلر ایکزیکیوٹ ہو جائے گا ایکشن ہینڈلر والا تو یہ ایکشن کے ایٹریبیوٹ کے ساتھ ہم نے جس میتھڈ کو بائنڈ کیا ہوگا وہ میتھڈ ایکزیکیوٹ ہوگا اور اس میتھڈ کی آؤٹ کم ایک ویلو ہوگی ایک اسٹرنگ ویلو ہوگی جس کی بیسس پہ یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ہم نے کہاں پہ نیویگیٹ کرنا ہے تو اس کو ہم ذرا کر کے دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ تو اب ہم اس کی نیویگیشن کو ہینڈل کرتے ہیں نیویگیشن کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ پروجیکٹ نیویگیٹر کے اندر آئے پروجیکٹ نیویگیٹر کے اندر ایک پیج نیویگیشن کا آئی کان آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کریں جب آپ اس پیج نیویگیشن کے آئیکون پہ آئیں گے تو آپ کے سامنے کھول جائے گا اس کے پیچھے بھی ایکس ایم ایل فائل ہوتی ہے سارا یہ کام ایکس ایم ایل کی بیسس کے اوپر ہوتا ہے لیکن ہم ویژلی اس ایکس ایم فائل کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں پیج نیویگیشن کے اندر آپ کو اس وقت دو پیجز نظر آ ایک انڈیکس پی بنا ہوا ہے. اور اسی طرح آپ کو ریزلٹ ڈاٹ ایس پی کا پیج نظر آ رہا ہے اب ہم نے ان دونوں کے بیچ میں نیویگیشن کا رول بلڈ کرنا ہے انڈیکس ڈاٹ ایس پی کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں سے ایک کیرو ہم ریزلٹ ڈاٹ ایس پی تک لے جاتے ہیں جب ہم ایک کیرو لے کر جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انڈیکس ڈاٹ جی ایس پی سے ہم نے ریزلٹ ڈاٹ جی ایس پی پہ نیویگیشن کرنی ہے پر کب یہ آپ کے سامنے ٹیکسٹ سا بلینک ہو رہا ہے اس ٹیکسٹ کو ہم ماڈیفائی کر لیتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں سکسس سو اگر بٹن کا جو میتھڈ ایکشن کے تھرو کال ہونا ہے اس کے اینڈ میں ریزلٹ آئے سکسیس کا تو پھر ہم ریزلٹ ڈاٹ جی ایس پی پہ موو کر جائیں گے اور اسی طرح فیلئر کے کیس میں اگر ہم نے کوئی اور پیج بنایا ہوتا تو یہاں سے ہم وہ نیویگیشن بھی بلڈ کر سکتے تھے تو نیویگیشن بھی ایون ویژل ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نیویگیشن کو استعمال کیسے کرنا ہے جو ہمارا انڈیکس ڈاٹ جی ایس پی کا پیج ہے اس کے اوپر ہم جاتے ہیں انڈیکس index.jsp جی ایس پی کے پیج کے اوپر ہم بٹن سلیکٹ کرتے ہیں تو ہمارا جو سبمٹ بٹن ہے اس کے ہم نیویگیشن بلڈ کرتے ہیں سبمٹ بٹن پہ اگر آپ ڈبل کلک کریں گے تو اس کے پیچھے جو اس کی بیکنگ بیڈیکس ڈاٹ جاوا اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک میتھڈ لکھا ہوا آپ کے سامنے آگے بٹن ون انڈرسکور ایکشن یہ ڈفرنٹ ہے اس سے جو کہ ہمارا ایکشن لسنر تھا یا ایکشن ہینڈلر تھا وہ ایک ایونٹ کے ریزلٹ میں ٹریگر ہوتا تھا اور یہ ہمارا وہ فائنل میتھڈ ہے جو کہ ہوگا جس بفور نیویگیشن بتانے کے لیے کہ ہم نے کہاں جانا ہے سو so, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بٹن underscore action کے ریزلٹ میں ریٹرن کرو سکسیس اگر ہم نے یہاں پہ کسی اور پیج پہ موو کرنا ہوتا ہے تو ہم کوئی اور یہاں پہ اسٹرنگ دے دیتے اور نیویگیشن میں جا کے بلڈ کر لیتے اس کو تو so, یہاں پہ ہمارا یہ نیویگیشن کی فائل بھی بلڈ ہو گئی ہے اور باقی بھی ہماری چیزیں بلڈ ہو گئی ہیں اس ایگزامپل کو ہم ایگزیکٹ کر کے دیکھتے ہیں جب اس ایگزامپل کو ہم ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے دو ٹیکسٹ فیلس ہیں اور سبمٹ کا بٹن ہے ٹیکس فیلس میں ہم دو ویلیوز دیتے ہیں یہ دونوں ویلیوز ہماری میتھ بین کے ساتھ جا کے بائنڈ ہو جائیں گی سبمٹ کا بٹن جب ہم پریس کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا وہ فائر ہوگا ایونٹ جو ایکشن ہینڈلر والا میتھڈ ہے ایکشن ہینڈلر والا میتھڈ یہ کرے گا کہ میتھ بین نکال کے اس کا کیلکولیٹ سم میتھڈ کال کرے گا کیلکولیٹ سم والا میتھڈ جو ہے وہ فرسٹ اور سیکنڈ نمبر کا سم کیلکولیٹ کر کے سم میں اسٹور کر دے گا اس کے بعد ہمارا بٹن ون انڈر اسکور ایکشن والا میتھڈ ایکزیکیوٹ ہوگا میکشن کے اندر ہم نے ریٹرن کیا ہے سکسیس یہ سکس ہم نے رول کے اندر بتایا تھا کہ اگر سکس ہمیں ریٹرن ہو تو ہم نے موو کر جانا ہے ریزلٹ ڈاٹ جی ایس پی پہ اور آپ دیکھیں کہ ہم ریزلٹ ڈاٹ جی ایس پی پہ آ جاتے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس ہم ڈسپلے ہو رہا ہے تو ابھی ہم نے جی ایس ایف کی کچھ اور چیزیں ایکسپلور کی ہیں یہ چیزیں تو جی ایس ایف کافی بڑا ٹاپک ہے ایک آدھے لیکچر کے اندر اس کو کمپلیٹ کرنا پوسبل نہیں بٹ آئی گیس ہم نے آپ کو کافی اتنا سٹارٹ اپ دے دیا ہے کہ آپ اس کے اوپر آگے فردر ایکسپلوریشن کر سکے اور کام کر سکے ہم آپ کو ایک لیب اسائنمنٹ بھی دے دیں گے اٹس ناٹر ریگولر اسائنمنٹ یہ آپ کے اپنے لیے ہے کہ آپ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ پڑھیں اور جی ایس ایف کی کچھ اپلیکیشن بنائیں کچھ جی ایس ایف کے ساتھ مور فیمل ہو جائے سو میں لب آپ کو اس طرح کی دیکھی, کو بہت سارے فریم ورک ایک جاوا سر فیسز کا استعمال کر کے دیکھا ابھی ویب ایپلیکیشن ہماری بن گئی ہے ہم نے اس کو ڈپلوائے کرنا ہے سو ڈپلومنٹ کا بھی تھوڑا سا آئیڈیا لیتے چلتے کیسے ڈپلوائے کیا جاتا ہے ویب ایپلیکیشن کو ویب اپلیکیشن کو ڈپلوائے کرنے کے لیے جو نارملی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ یہ کہ آپ ایک وار فائل بناتے ہیں وار اسٹینڈ فار ویب آرکائ جب آپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ڈائریکٹری اسٹرکچر ہوتا ہے ویب آئی این ایف کے اندر آپ کلاسز کا فولڈر ہوتا ہے آپ اپنی جاوا کی کلاسز کو کلاسز کے فولڈر میں رکھتے ہیں کچھ اور جو بھی آپ کے ریسورسز ہوتے ہیں آپ مین اپنی ویب ڈیش آئی سے پہلے جو آپ کی مین ڈائٹری ہوتی ہے اپلیکیشن کی اس پہ رکھتے ہیں لیکن جب آپ نے یہ اپلیکیشن کہیں ڈپلوائے کرنی ہے کسی سرور پہ ڈالنی ہے تو اس وقت کیا کریں گے اس وقت ان کو پیکیج کر کے جیسے سارٹ آف ایکزیکٹ فائل ہوتی ہے ایک کمپریسڈ آر فائل بنا لیں گے جس کو ہم وار فائل کہتے ہیں اور وہ وار فائل ہم اپنے سرور پہ ڈپلوائے کر دیں گے So let's see what is a war file. War file is a ready to deployable package over web container. It is similar to Java file. JAR کیا ہوتی ہے? JAR جو آپ کی normal swing based ہے. Baki Java کی applications ہوتی ہیں. Unko اگر آپ نے کسی کو deploy کرنے کے لیے دینا ہو کہ وہ اس پر double click کرے اور چال جائے اور پوری Java کی جو application جیسے آپ کی .exe files ہوتی ہیں Microsoft کے platform پہ. So اگر آپ Java کی application بنا کے کسی کو دینی ہو کہ وہ اس double click کرے اور یہ چال جائے تو یہ JAR files بنا سکیں JAR executable files بنا سکتے ہیں آپ سیملرلی ویب کے لیے آپ وار فائل بناتے ہیں سو وار فائل میں کیا ہوتا ہے ڈسکس نہیں کیا آج تھوڑا سا اس کا بھی انٹروڈکشن دیکھیں گے ہم سرٹیلٹی کلاسز جتنے بھی ہمارے سرولیٹس ہیں ہماری جاوینس ہیں اس طرح کی ساری کلاسز اسٹیٹک ویب پرزنٹیشن کانٹینٹ اگر ہمارے کچھ ایچ ٹی ایم ایل پیجز ہیں کچھ امیجز ہیں جی ایس پی پیجز ہیں some client side classes میں بھی کوئی applets وغیرہ ہیں اس طرح کی جو بھی چیزیں یہ ہم ایک وار فائل کے اندر پیکج کر دیتے ہیں تو وار فائل کا ایک ڈائریکٹری سٹرکچر جو ہوتا ہے وہ بالکل آپ جو ویب اپلیکیشن بناتا ہے ہماری جو ڈائریکٹری سٹرکچر ہوتا ہے اسی کو ہم کمپریس جب کرتے ہیں تو وہ ایک وار فائل بن جاتی ہے تو وار فائل کا ایک ڈائریکٹری سٹرکچر بالکل ویسے ہی ہوتا ہے جیسے ہماری نارمل ویب اپلیکیشن کا ہوتا ہے آپ سکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ایک ایپلیکیشن کے فولڈر کے اندر ویب ڈیش این ایف کا فولڈر ہوتا ہے کا فولڈر ہوتا ہے لیب کا فولڈر ہوتا ہے ویب ڈاٹ ایکس ایمل ہوتی ہے تو یہ ساری جب کمپریس ہو جاتی ہے تو یہ ایک وار فائل بن جاتی ہے کوشچن یہ ہے کہ آپ وار فائل بنائیں گے کیسے وار فائل بنانے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں یو کین یوز این آئی ڈی سچ نیٹ بین مین انٹیگریٹ ڈیولپمنٹمنٹ کو یوز کر لیں اور وہ وار فائل آپ کو آٹومیٹکلی بنا کے دے دیتی ہے ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کہاں پڑی ہوتی ہے وار فائل آپ ٹول ہے جو کہ ایک پلیٹ فارم انڈیپینڈنٹ ٹول ہے جو کہ ڈفرنٹ پلیٹفارم پہ آپ کی وار فائل بنا کے ان کو ڈپلوائے کر سکتا ہے اور آپ کمانڈ فروم سے جار کی جو یوٹیلٹی ہے اس کو یوز کر کے وار فائل بنا سکتے ہیں ہمارے پاس اتنا ٹائم تو نہیں کہ ہم آپ کو مینولی یہ دکھائیں لیکن ہم دکھا دیتے ہیں آپ کو کہ نیٹ بیس کی جب آپ آئی ڈی یوز کرتے ہیں تو وہ وار فائل بنا کے کہاں پہ جب آپ نیٹ بینز استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو نیٹ بینز آٹومیٹیکلی کچھ فولڈرز بناتا ہے اور اس کے اندر وہ وار فائل بھی بنا دیتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ فولڈر جس میں میرے نیٹ بینز کے پروجیکٹس پڑے ہوتے ہیں جو ہم نے اس کورس کے دوران آپ کے ساتھ بنائے ہیں نیٹ بینز پروجیکٹس کا فولڈر ہے جس کے اندر سارے پروجیکٹس بنے ہیں جو کہ ہم نے اس کورس کے اندر بنائے ہیں. کوئی بھی پروجیکٹ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں آپ جب پروجیکٹ کے اندر گے تو آپ کو ڈفرینٹ فولڈر نظر آئیں گے بلڈ کا کو ڈسٹریبیوشن کا فولڈر ملے گا سورس کا فولڈر ملے گا اینڈ سو آن تو یہ جو بلٹ فولڈر ہوتا ہے یہ وہ فولڈر ہوتا ہے جو کہ بار بار جب آپ پروجیکٹ چلاتے ہیں تو کلاسز کمپائل ہو کے اس فولڈر میں رکھی جاتی ہیں سورس فولڈر وہ فولڈر ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی سائز جاوا کی سورس فائلس وغیرہ پڑی ہوتی ہیں اسی طرح یہ جو ڈسٹ کا فولڈر ہے یہ ایکچولی ڈسٹریبیوشن فولڈر ہے جس کے اندر وار فائل پڑی ہوتی ہے کہ اگر آپ یہ کسی کو دینی تو آپ یہ وار فائل دے سکتے ہیں. تو وار فائل اس ڈسٹریبیوشن فولڈر کے اندر جائیں تو آپ کے سامنے فائل نظر آ رہی ہے جس کی ایکسٹینشن وار ہے یہ وہ فائل ہے جو کہ ایک پیکج کی فارم میں بنی ہوئی ہے. اس میں آپ کی پوری ویب اپلیکیشن ہے یہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں یہ اپلیکیشن چلنا شروع ہو جائے گی تو یہ تو آپ کی وار فائل تھی جو کہ آپ کے نیٹ پینس کی آئی ڈی آٹومیٹکلی بناتی ہے یہ وار فائل آپ گیٹ کر سکتے ہیں اب اس وار فائل کو آپ ڈسٹریبیوٹ کر ڈسٹریبیوٹ آپ کیسے ڈسٹریبیوٹ کرنے کے بعد آپ کہاں رکھیں کہ آپ یہ خود بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایک ٹام کیٹ کی اپنے کسی ویب سرور کی سیپریٹ انسٹالیشن کی ہوئی ہے ایک تو وہ ٹام کیٹ ہے جو کہ ہم نیٹ مینس کے اندر سے ہی چلا لیتے تھے لیکن جیسے کہ ہم نے شروع کے لیکچرز میں ڈسکس کیا تھا کہ آپ اپنا سیپریٹ ایک ٹام کیٹ انسٹال کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے ایک سیپریٹ انسٹالشن کی ہوئی ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلے لیکچر میں جب آپ کو سرولیٹ کر دیا تھا تو آپ کو کہا تھا کہ آپ کی جو وہاں پہ ویب ایپ کی ڈائریکٹری ہوتی ہے جب بھی آپ نے نئی ایپلیکیشن بنانی ہے اس کے اندر آپ جائیں اور اپنی ایک ایپلیکیشن کا فولڈر بنائیں جیسے ہم نے مائی ایپ کہا تھا اس کے اندر پورا ڈائریکٹری سٹرکچر بنایا تھا ویب ڈیش آئی این ایف کا کلاسز کا so so, آپ یہ جو وار فائل ہے یہ جا کے مائی ایپ میں آ, یہ, یہ جو آپ کی جو وار فائل ہے یہ جا کے آپ ویب ایپ کے فولڈر کے اندر ایز اٹ از رکھتے ہیں. یہ رکھنے کے بعد آپ اپنے ٹام کیٹ کو شٹ ڈاؤن کر کے اسٹارٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایپلیکیشن آپ کے لیے ایکسیسبل ہوگی اس سرور کے اوپر ہوگا یہ کہ جیسے ٹام کیٹ اسٹارٹ ہوگا وہ اس ایپلیکیشن کو ان پیک کر دے گا اگر آپ دوبارہ جا کے دیکھیں گے اپنے ٹام کیٹ کے فولڈر میں ویب ایپ کے فولڈر میں تو آپ کو ایک پورا فولڈر سٹرکچر اس ایپلیکیشن کا بنا ہوا نظر آئے گا تو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے ہم وار فائل بناتے ہیں اور یہ وار فائل ہم دے دیتے ہیں جو بھی اس سرور کے ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے سرور کا ایڈمنسٹریٹر چاہے تو اس طرح کا مینوئل پروسیس کر سکتا ہے جیسے ہم نے کیا نارملی سروس کے اندر ایک گرافکل انٹرفیس ہوتا ہے ویب انٹرفیس ہوتا ہے ٹام کا بھی اویلیبل ہے اگر آپ ٹام کا مین پیج نے تو اس के लिए کے لیے ایک لنک ہوتا ہے تو ایڈمنسٹریٹر اس لنک کو فالو کر کے اپنے پیج سے آپ کی وار فائل کو ڈپلوائے کر سکتا ہے اور وار فائل تو سر کو کرنا شروع کر دے گا اور اس کو ایکس کریں گے یور ویب ایپلیکیشن بہت ساری باتیں ہم نے کی ہم نے آ, اپنی ویب اپلیکیشن بنائی ڈفرینٹ طریقوں سے بنائی سرولیٹس لیے جی ایس پی لیے پھر آج ہم نے اس کی کچھ ڈپلوئمنٹ کی باتیں بھی کی آ, کہاں پہ چیزیں آگے جا رہی ہیں میبھی جب یہ لیکچر آپ سن ہو تو وہ چیزیں بہت ساری آلریڈی آبیسلی آ چکی ہیں لیکن آ, direction آپ کے پاس کیا ہے ہم جا رہے ہیں ویب سروسز کی طرف ویب سروسز کی آرکیٹیکچر کی طرف ہم نے ویب اپلیکیشن بنا شروع میں ویب اپلیکیشن بنائی ہیں جو کہ کچھ کمپیوٹنگ کرتی ہیں میں تھوڑا سا پیچھے سے آپ کو لے کے چلتا ہوں شروع میں ایپلیکیشن ہم نے بنائی تھی ساکٹ پروگرامنگ کی ایک سے دوسری تک ہم مشین تک چیز بھیج کے کچھ کمپیوٹ ہم نے کرایا تھا پھر ہم نے کہا کہ جی ہم ویب سے بھی یہ کام کرا سکتے ہیں ویب اپلیکیشن بنائی سو آپ کا یوزر بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایک ویب کے تھرو کچھ کمپیوٹنگ کر لیتا ہے اور اسی کو واپس چلا راتا ہے ویب uh, کا آئیڈیا یہ ہے کہ بہت ساری ڈیفرنٹ اپلیکیشن ہیں جو کہ رن ہو رہی ہیں یہ اپلیکیشن ایک دوسرے کو سروس پرووائڈ کر سکتی ہیں سو اپوز ایز ویب اپلیکشن کہ ویب اپلیکیشن جب آپ ایک یوزر ایگزیکٹ کرتا ہے تو نارملی وہ یوزر کو سروس پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے جیسے آپ کسی ویب سائٹ پہ چلے جائیں گوگل جیسے ایک ہے تو گوگل کے اوپر جب آپ سرچ کرتے ہیں تو یو سرٹن ریزلٹ تو ویب اپلیکیشن ہے جو کہ یوزر کو ایک ریزلٹ پرووائڈ کر رہی ہے ویب سروسز کا کانسیپٹ یہ ہے کہ بہت ساری ڈیفرنٹ اپلیکیشنز پڑی ہیں جو کہ ایز اے سروس کام کر رہی ہیں وہ یوزر کو بھی سروسز پرووائڈ کر سکتی ہیں لیکن نارملی وہ ایک دوسرے کو سروس پرووائڈ کری ہے سو آپ نے ایک لیٹ سے ایئر لائن کا ریزرویشن سسٹم بنایا ہے یہ ایئر لائن کا ریزرویشن سسٹم جو ہے اس کو ضرورت ہے یہ معلوم کرنے کی کہ اس وقت کیا ایئر لائن جس کے ساتھ وہ کنیکٹ ہو رہا ہے اس کے پاس کوئی سیٹس اویلیبل ہیں یعنی تو آپ کا سسٹم ڈائریکٹلی اس سسٹم سے کنیکٹ کرے گا ویب سروس کے تھرو اور اس کا ڈیٹا لے لے گا پھر اس کو میبی اس ریزرویشن سسٹم کو کسی ہوٹل کے ریزرویشن سسٹم سے کنیکٹ uh, کرنے کی ضرورت ہے جہاں سے یہ پتا चलाना ہو کہ جہاں پہ آپ جا رہے ہیں کیا وہاں پہ کوئی ہوٹل ہے کوئی اس کی رومس uh, اویلیبل ہیں ریزرویشن کے لیے نہیں تو یہ اس کے ریزرویشن ہوٹل کے ریزرویشن سسٹم کے ساتھ کنیکٹ ہوگا اور ڈیٹا لے آئے گا تو یہ جو ڈفرنٹ ٹائپ کی سسٹمس ہیں یہ آپس میں جب کنیکٹ کریں گے تو آپ کو پتا ہے کہ ہیٹروجینٹک کا پرابلم آ جاتا ہے کہ لیٹ سے میرا یہ اپلیکیشن جو ہے یہ بنی ہوئی ہے جاور کے है ان کی اپلیکیشن بنی किसी और ज में तो अभी डिफरेंट एप्लीकेशन है आपस में कम्युनिकेट करना है इंटरेक्ट करना है इस uh, कि इसी फॉर्म में भी इंटरेक्ट कर सके लेकिन वेब सर्विसेज हमें बहुत अच्छा एक मेकेनिजम देती हैं जिनके थ्रू ये वेब सर्विसेज आपस में सीमलेसली इंटीग्रेट हो सकती है और एक दूसरे को फायदा पहुंचा सकती है बहुत सारी वेब एप्लीकेशन की एग्जाम्पल्स है uh, Let's ایک بہت بڑا بک ریٹیلر ہے اور وہ بہت سارے چھوٹے بک اسٹورس کو بتاتا ہے کہ میرے پاس کون کون سی بکس آ گئی ہیں تو یہ دونوں بک اسٹور کی اپلیکیشن ویب اس ریٹیلر کی اپلیکیشن کے ساتھ کنیکٹ ہو کے ڈیٹا لے سکتی ہے سو ویب سروسز کا آئیڈیا یہ ہے کہ ویب اپلیکیشن جن کو پہلے یوزر استعمال کرتے تھے اور ڈیٹا لیتے تھے اب ان ایپلیکیشن کو آپس میں ڈیٹا ایکسچینج کرنے ضرورت کئی دفعہ آپ کے پاس ایک بہت بڑی ایپلیکیشن جو ہے وہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی ایپلیکیشن کی انٹیگریشن سے بن سکتی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی ایپلیکیشن آپس میں ڈیٹا کیسے ایکسچینج کرے گی یا ایون یوزر کو کیسے ڈیٹا دیں گی اس کے لیے ویب سروسز کا آئیڈیا کافی پروپوگیٹ ہو رہا ہے ویب سروسز کس کے علاوہ بہت سارے یوزرز ہیں آئی ایم جسٹ یو سرڈن یوزر جو کہ ہم اس چھوٹے سے ٹائم کوشچن یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہم ساکٹس بھی تو اوپن کر سکتے ہیں پلیٹ فارمس کے, کے اندر کام کر کے اپلیکیشن کو آپس میں بات چیت کروا سکتی ہے تو کیوں یہ ویب سروسز کے آئیڈیا میں ایسی کیا خاص بات ہے تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ویب سروسز کے آئیڈیا میں ایسی کون سی نئی چیز ہم دیکھ رہے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں ویب سروسز کی تو ویب سروسز کے ساتھ بڑے گی آج کل کی جو برز وڈ ہیں وہ بھی استعمال ہوتے ہیں جیسے ایکس ایم ایل ہے تو ویب سروس سوپ ہے سوپ اسٹینڈ فار سمپل آبجیکٹ ایکسیس پروٹوکال اب یہ کوئی سائنس نہیں ہے یہ ایکچولی سوپ اور یہ ساری چیزیں ویب سروسز کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسٹیڈ آف کی یہ کوئی جاوا کی لینگویج استعمال کریں یا سی شارپ کی لینگویج استعمال کریں یا سی پلس پلس کی لینگویج استعمال کریں یہ میں ہیں تھرو ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول کے تھرو بھی کر سکتی ہیں جو کہ ہر جگہ اویلیبل ہے جاوا میں بھی جاوا کی اپلیکیشن بھی اس کو استعمال کر سکتی ہیں سی شاپ کی اپلیکیشن بھی استعمال کر سکتی ہیں دوسرا یہ پروٹوکول کے اندر جو میسج پاسنگ ہے یعنی کہ یہاں سے جو یہاں تک ڈیٹا جانا ہے اس کو ایکس ایمل فارمیٹ میں بھیجتی ہیں اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ویب سروسز کے تھرو ڈفرنٹ ٹائپ کے سسٹمس کو کرنا بہت آسان ہے کہ مختلف اپلیکیشن سی شاپ میں ایک جاوا میں لیکن آپس میں بات سے کریں میسجز کے تھرو اور وہ میسجز کس زبان میں لکھے گئے ہیں ایکس ایم کے اندر لکھے ہوئے ہیں جن کو ساری ایپلیکیشن سمجھ سکتی ہیں سیملرلی وہ میسجز ٹرانسفر کیسے ہو رہے ہیں نیٹورک پہ وہ میسجز ٹرانسفر ایسے ہو رہے ہیں کہ ایچ ٹی پی پروٹوکول کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں اور ایچ ٹی پی پروٹوکول بھی ہر جگہ اویلیبل ہے سو so, اس لیے ویب سروسز بہت تیزی سے پڑے ٹائپ کے وینڈرس ٹائپ کی ایپلیکیشن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں یہ جو میں نے ویب سروسز کا آپ سے ڈسکشن کی اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں ریویو کرتے ہیں کہ ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کی ایولیوشن جو تھی وہ کلاس سروس سے شروع ہوئی ایک سائڈ پہ کلاس پہ سروس کے تھرو کمیونکیٹ کر کے دیکھا اس کے بعد ویب بیس کمپیوٹنگ آئی جس میں ہم نے اپنی ویب اپلیکیشن بنائیں یوزر جو ہے اپنی کو ویب کے تھرو ایکس کر سکتے ہیں انوینٹری کے پرچیزنگ کے تھرو ویب بیس کمپیوٹنگ کا دورہ ہے اور اب ویب سروسز کا ہے زمانہ آ رہا کہ جس میں peer -peer بہت, ہے کہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی ایپلیکیشن ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونکیٹ کرتی ہیں اور یہ جو آپس میں کمیونیکشن ہے یہ ویب سروسز کے تھرو ہوتی ہے سو لیٹ سی وٹ ازوین ویب ایپلیکیشن ویب سروس سو اگر آپ ایک ٹریڈیشنل کو دیکھیں تو جنرلی انٹرفیس it interacts with users and uh, it works with web browser client and computes something at the back end while generally a web service does not have a user interface it may have a user interface but generally it does not it interacts with other applications so web applications jo hai wo users interact karti web service ka through hum kaam hi lete hain application se interact kar it works with any type of client so web service ka kaam hai data dena کسی کے ریزلٹ میں ڈیٹا دینا اور وہ ڈیٹا ہم کسی بھی کلائنٹ میں دکھا سکتے ہیں چاہے وہ کلائنٹ ویب براؤزر ہو یا ہمارا سیلر فون ہو اور اینی تھنگ ایلس تو یہ ویب سروس ہمارے سامنے آتی ہے اب ٹپیکل جو ویب سروسز ہیں وہ کیا کرتی ہیں ڈیٹا پرووائڈر ٹائپ کی ویب سروسز ہوتی ہیں جیسے کوئی ویب سروس ہے اسٹاک کوٹیشنس بزنس پروسیس انٹیگریشن ویب سروسز ہوتی ہیں فار ایگزامپل ہمارا ایک سسٹم انوینٹری کا ہے ایک سسٹم پرچیزنگ کا ہے اور یہ آپس میں کمیونکیٹ کر رہے ہیں تھرو ویب سروس تو بزنس ٹو بزنس پروسیس انٹیگریشن ہو رہی ہے And this also falls under the پوری انٹرپرائز کی ریسورس जो جو ہے وہ ڈفرنٹ اپشن کے تھرو ہو رہی ہے اور وہ اپلیکیشن آپس میں ویب سروسز کے through کمیونکیٹ کر سکتی ہیں اب ویب سروس کو اگر آپ دیکھیں ویب سروس کے سمپلیفائڈ آرکیٹیکچر کو تو کوئی بھی صاحب ویب سروس بنا سکتے ہیں ویب سروس بنانا کوئی خاص مشکل کام نہیں ہے ویب سروس بنانے کے بعد ویب سروس کو جنرلی ریجسٹر کروایا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھ سکیں اور اس کو استعمال کر سکیں سو لیٹ سے ہم آج ایک پروگرام لکھتے ہیں جو کہ گورمنٹ آف پاکستان کی رولس اینڈ ریگولیشن کے مطابق ہمیں ٹیکس کیلکولیٹ کر کے دے سکتا ہے ہماری انکم پہ تو so ہم کر دیں گے کیا کہ اس پروگرام کو ایز اے ویب سروس بنائیں گے اور اس ویب سروس کو کسی جگہ پہ کسی ڈائریکٹری میں رجسٹر کرا دیں گے جیسے آپ سب کے پاس فون نمبر ہوتا ہے اور فون نمبر ہماری جو ڈائریکٹری سروس ہے ون سیون اس کے ساتھ رجسٹر ہوتا ہے تو ہم اپنے پروگرام بنائیں گے ویب سروس کے فارم میں اور اس ویب سروس کو رجسٹر کرا دیں گے اب جو اس ویب سروس کا کلائنٹ ہے وہ اس رجسٹری کے اندر سے ہماری سروس کو فائنڈ کرے گا سو اگر کوئی صاحب ہیں جن کو ضرورت ہے کہ کیا بھی کوئی ایسی اپلیکیشن ہے جو کہ ٹیکس کیلکولیٹ کر دے تو وہ صاحب ایک ڈائریکٹری کو دیکھیں گے اور وہاں پہ اگر ہماری ویب سروس رجسٹر ہے تو وہ صاحب اس سروس کو وہاں سے فائنڈ کر لیں گے اور پھر وہ اس کو کال کر لیں گے سو so بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی صاحب کو معلوم کرنا ہو کہ بھائی کوئی یونیورسٹی کیا ایسی ہے جو کہ آن لائن لیکچرز ڈیلیور کرتی ہے تو وہ میبی بی ورچوئل یونیورسٹی کا پتہ چلائیں گے اور ون سیون سے اس کا ایڈریس لے لیں گے اینڈ دین ہی کین کال ورچوئل یونیورسٹی ڈائریکٹلی تو بالکل یہ کام سافٹ ویئر میں ویب سروس کرے گی کہ ویب سروس کو ہم رجسٹر کروا دیں گے اور اس کے بعد کلاس اس کو اس ویب سروس کو ڈھونڈے گا اور ویب سروس کو کال کر لے گا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو رجسٹر کروانا ہے اور جو کال کرنا ہے اس کے لیے کیا چیزیں اویلیبل ہے تو ویب سروس کو پبلش کرنے کے لیے یعنی کہ رجسٹر کروانے کے اور جس سے کلاس کو ڈھونڈ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک چیز universal description discovery and integration so uddi is a way to publish and find web services it's a repository of web services on the internet where a machine or a human can find different web services aap is jagah pe pa sakte hain www.uddi.org pe so different web services jo log banate hain wo aksar apne aap ko is site ke sath register karwa lete hain اور یہاں پہ بہت ساری ویب سروسز کا ڈیٹا پڑا ہوا ہے سو so, اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا کوئی ایسی ویب سروس ہے جو کہ مجھے ورڈز کے میننگز بتا دے کوئی ڈکشنری ٹائپ کی ویب سروس ہے تو آپ www.uddi.org پہ چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے سرچ کر لیں کہ کیا کوئی ایسی سروس ہے یا نہیں اور یہ سائٹ اس طریقے سے بنائی گئی ہے کہ اس کے اوپر آٹومیٹڈ سرچز بھی کی جا سکتی ہیں اب ویب سروس تک تو آپ پہنچ گئے آپ کے پروگرام کو پتا کیسے چلے گا کہ ویب سروس کیا کیا کچھ کر سکتی ہے سو so, ویب काम جو کام کر سکتی ہے اس کو ہم ایک لینگویج میں لکھتے ہیں جس کو ہم सर्विस डिस्क्रिप्शन ڈی ایل کہتے ہیں so, ایکسمل فائل ہوتی ہے جس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ اس ویب سروس کے اندر کون کون سے میتھڈ اویلیبل ہیں وہ میتھڈ کیا کیا پیرامیٹر ایکسپٹ کرتے ہیں اور آپ کو کیا چیز دیں گے ان ریٹرن یہ جو پیرامیٹر ایکسپٹ ہوں گے اور چیز ان ریٹرن آئے گی یہ ساری کی ساری ٹیکس فارم آٹھ میں ہوگی اور وہ ایکس ایمل کی فارم میں ٹرانسفر ہوگی سو وز ڈیل کے تھرو ہم پتا چلا سکتے ہیں کہ ویب سرویس کے اندر کون کون سے میتھڈ اویلیبل ہیں تو ہم دیکھتے کہ ایک ٹیپیکل فلو کیا ہوتا ہے ویب سرویس کے ساتھ کسی صاحب نے ویب سرویس بنائی اور اس کو ایک ڈائریکٹری سروس کے ساتھ رجسٹر کرا دیا جیسے یو ڈی ڈی کے ساتھ اب ایک اس ڈائریکٹری کو دیکھے گا کہ اس کو جس ٹائپ کی ویب سروس چاہیے اس ٹائپ کی ویب سروس کو ڈھونڈنے کے لیے اس ڈائریکٹری کو اپروچ کرے گا کلا کو ڈائریکٹری سروس پہ سے جو چیز ملے گی وہ اس ویب سروس کا ایڈریس ہوگا اس ویب سروس کا پتا ہوگا کلاٹ اس ویب سروس کو ایکس کرے گا اور ریٹرن میں وہ سرور جو ہے ایز اے اسٹیپ ٹو اس ویب سروس کی ڈسکریپشن فائل ہمیں بھیج دے گا اور اگر کلائنٹ کو آلریڈی ویب سروس کی یو آر ایل کا پتا ہے تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم ڈسکوری میتھڈ کے تھرو جائیں ہم ڈائریکٹلی اس ویب سروس کا یو آر ایل ایکس کریں گے اور اس کی ڈبلو ایس ایل فائل یا ویزیٹل فائل منگوا لیں گے اس وزٹل فائل کے اندر ہمارے پاس میتھڈ کی ڈسکرپشن ہوگی کہ اس ویب سروس کو کون کون سے میتھڈ ہم کال کر سکتے ہیں کیا ان کو پاس کر سکتے ہیں کیا چیز ہم ایکسپٹ کر سکتے ہیں ایز اے اور اس کے بعد ہم اس میتھڈس کو کال کر لیں گے ان کو پیرامیٹر بھیجیں گے فار ایگزامپل ایک ویب سروس کو ایڈ کر کے ریزلٹ واپس کرتی ہے تو دو نمبر ہم بھیج دیں گے اور ہمارے پاس ریزلٹ واپس آ جائے گا اور اس سارے کام کے اندر جو اچھی بات ہے وہ یہ کہ ٹولس یہ سارا کام آٹومیٹک کر دیتے ہیں ہمیں کچھ بھی یہاں پہ کرنا نہیں پڑتا سو so, ہم نے یہاں پہ آپ کو بیسک ڈسکرپشن دینے کی کوشش کی ہے کہ ویب سروس کرتی کیا ہے جب آپ ویب سروس بنانے لگیں گے تو یو ول فائنڈ انف ٹولس ٹو ڈو ایوری تھنگ آٹومیٹیکلی لیکن آپ کو بیسک کانسپٹ کی سمجھ آ چاہیے تو یہاں پہ ہم نے آپ کو ایک ویب سروس کا بہت ہی فاسٹ انٹروڈکشن دیا ہے لوٹ آف کو جناب یہ ویب سروس کیا ہوتی ہے جو بیچ میں آپ نے ایک ورڈ بول دیا تھا سوپ یہ کیا ہوتا ہے ٹرائی ٹو in, uh, in a follow up course or maybe some other course so آخری پانچ لیکچر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم یہی کچھ کرتے آ رہے ہیں کہ نئی نئی چیزیں بتاتے جا رہے ہیں تاکہ آپ کے پاس اس کے بعد بھی کافی زیادہ کام کرنے کے لیے رہے یہ آپ اس کو اینڈ نہ سمجھ لیں لیکن ہمارا بیسک پرپس کافی حد تک اس میں اچیو ہوا ہے کہ ہم نے ایک فاؤنڈیشن بنا لی ہے ایک نئی لینگویج بھی آف کورس سیکھے اس کورس میں اور اس لینگویج کو یوز کرتے ہوئے ہم نے ویب کی اپلیکیشنس بھی بنانی سیکھی ہیں یہ جو ویب سروسز ہیں یا جو ہم نے جی ایس ایف کیا ہے ڈونٹ گیٹ فرام اٹ جسٹ ٹرائی اینڈ ایکسپلور لاٹ آف ویری گڈ مٹیریل اویلیبل آن دا ویب ان دا فارم آف بکس آن لائن ریسورسز آرٹرائٹ uh, it اور اد کو کرنا کوئی بہت مشکل نہیں ہے ویب سروسز کی ہم نے بات کی میں چاہوں گا کہ ہم چیزوں کو ایک پرسپیکٹو میں لیں ہم نے جو ابھی تک کام کیا ہم دیکھیں کہ ہم نے ڈفرنٹ ٹیئرس کے حوالے سے کیا کام کیا تھا اور کیا آپ چیزیں آگے بھی کر سکتے ہیں تو ایک سلائڈ پہ میں آپ کو لے کے جاتا ہوں جہاں پہ کچھ ایک پکچرس میں ہم دکھائیں گے کہ ہم کیا کچھ کر چکے ہیں اور کیا کچھ اور بھی آپ ابھی کر سکتے ہیں آپ کے سامنے جو سلائیڈ آریس میں دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک پرزنٹیشن کا ٹیئر ہے جس پہ ایپلٹ ہو سکتے ہیں جس کے اوپر جے ٹو ایس بیس کو چیز ہو سکتی ہے جیسے سوئنگ ہے یہاں پہ کونسول بیسڈ اپلیکیشن ہو سکتی ہیں پرزنٹیشن کرنے کے لیے ہم نے جو چیزیں یہاں پہ کور کی ہیں ہم نے مائنیوٹلی دیکھے اپلیٹس کیا ہوتے ہیں ہم نے سوئنگ کو دیکھا اور ہم نے اپنی ایچ ٹی ایمل ایل بیس پرزنٹیشن کو دیکھا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے اس ویب ٹیئر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جی ایس پیز اور سرولیٹ اویلیبل ہیں جی ایس پیز اور سرولیٹس کو کمبائن کر کے اور ان کے اوپر بلڈ کرتے ہوئے جاو فیس کا فریم ورک بھی آ جاتا ہے تو ویب کی جب ہم بات کرتے ہیں یہ ویب ٹیئر کی یہ وہ پارٹ جو کہ ایچ ٹی ٹی پی پروٹوکول کو ہینڈل کرتا ہے اور آپ کی اپلیکیشن کو ویب انیبل بناتا ہے اس پارٹ کو ہم نے اس کورس میں کوشش کی ہے کہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں جی ایس پیز کو سرولیٹس کو جو ویب کا پارٹ ہے یہ ویب کا پارٹ یہ کر رہا ہے ان پٹ لے کے ویب اپلیکیشن کی فارم میں پہنچا رہے ہیں اور باقی اپنے اس کو پروسیس کرنا ہے بزنس پروسیسنگ کے لیے جرنلی جب آپ کی ایپلیکیشن بہت بڑی ہو جاتی تو کو طرح کی ڈفرنٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جیسے کہ سیکورٹی لاگنگ ٹرانزیکشن پروسیسنگ کیلیبلٹی یہ بہت ساری پرابلمس انوالو ہوتی ہیں تو ان پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے جے ٹو ڈبل ای کا آرکیٹیکچر جو ہے وہ ہمیں ایک چیز پرووائڈ کرتا ہے جس کو ایجے بھی کہتے ہیں سو انٹرپرائز جوابس کے اندر ڈیولپر کا صرف اتنا کام ہوتا ہے کہ وہ بزنس لاجک پہ کانسنٹریٹ کریں یعنی کہ یہ دیکھے اور اس چیزوں کو بھول جائے کہ یہ جب ایک ہزار لوگ اکٹھے سے اپلیکیشن کو ایکسس کریں گے تو کیا ہوگا یا اس کی سیکیورٹی لاگنگ یا ٹرانزیکشن کیسے مینج ہوں گے وہ آٹومیٹکلی خود سے جے ٹو ڈبل اسٹینڈرڈ کی جو باقی چیزیں وہ کریں گی تو ڈیولپر کا صرف اتنا کام ہوگا کہ وہ بزنس لاجک کو پروسیس کرے یعنی کہ میٹرک اس کی ملٹیپلیکیشن کرے جو باقی اس کی ریکوائرمنٹس ہیں اسکیلبلٹی ہے سیکیورٹی ہے لاگنگ ہے, ہے وہ آٹومیٹکلی جو باقی کمپونیٹس ہے پورے کر رہے ہوں گے جی ٹو ڈبل کے باقی کمپونے سرور ہوگا جیسے ویب سرور ویب کے کمپونیٹس کو چلاتا ہے جن میں جی ایس پی اور سرولٹس موجود ہیں اسی طرح ایپلیکشن سرور بزنس کے یا ایپلیکشن کے کمپونیٹس کو چلاتا ہے اور ایجے بیس کو ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہماری ایپلیکیشن بہت بڑی ہو جاتی ہے اور اس میں بہت ساری نان فنکشنل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریکوائرمنٹس آ جاتی ہیں اسکیلبلٹی سیکورٹی وغیرہ جیسے بھی میں نے ڈسکس کی تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہینڈل ہو جائیں جسے جی ایس ایف نے ہمارا بہت سارا کام آٹومیٹکلی ہینڈل کر دیا ہمیں صرف بزنس لاجک لکھنی پڑی تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو اس طرح کی نان فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں آٹومیٹکلی ہینڈل ہو جائیں اور ڈیولپر صرف بزنس لوجک لکھے تو وہاں پہ انٹرپرائز بینز آ جاتی ہیں ہم نے انٹرپرائز بینز اس کورس میں استعمال نہیں کی لیکن ہم نے جو پلین اولڈ جاوا آبجیکٹس ہیں جاوا ہیں ان کا استعمال کیا ہے سو ایجے اور ان جاوا بینس کے اندر جو کہ ہم نے استعمال کی ہیں صرف اتنا ہی ڈفرنس ہے کہ EJBs کچھ آٹومیٹکلی سسٹم فنکشنلٹی ہمیں پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں جو کہ وہاں پہ نہیں ہوتی بزنس لوجک دونوں میں ایک ہی طریقے سے لکھتے ہیں دونوں کو جب آپ کوڈ کریں گے آپ ایک ہی طریقے سے لکھ رہے ہوں گے دیر از اے سیٹ آف فنکشنالٹی جو کہ آٹومیٹکلی ای جے بیس کے اندر پرووائڈ ہوتا ہے جو کہ ہماری نان فنکشنل ریکوائرمنٹ سے ریلیٹ کر سکتا ہے اور ایونچولی یہ ای جے بیس یا ہماری جاواب جو ہے یہ ہماری ڈیٹا بیس سے انٹریکٹ کر سکتی ہیں تو یہ ہماری اوورال پکچر تھی جو کہ ابھی تک اس کورس میں بنی ہے ہم نے کچھ چیزیں اس میں سے کی ہیں جو کے نے ارکیٹیکچر میں سے کچھ اوبیسلی ہم ٹائم فیکٹر کی وجہ سے نہیں کر سکے بٹ آئی ایم شور کہ آپ ان کو خود بھی ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے ہم نے اس کورس کے اندر بہت سارے جو ہیں ریسورسز وہ ڈفرینٹ مٹیریل جو ہے وہ ویب سے لیا ہے ڈفرنٹ کورسز کی سائٹ سے لیا ہے آپ سکرین پہ دیکھ رہے سینکشن جاوا پیشن ڈاٹ کام اسی طرح ہم نے سان کی سائٹ سے مٹیریل لیا ہے وی ہیو ٹیکن مٹیریل فرام سیملر کورسز آل دیس سائٹ آئی ایم ویری very thankful for their contribution اس کے علاوہ یہ جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں بہت سارے ریسورسز ہیں جا کے جہاں سے ہم نے میٹیرئل بھی لیا اور ان کو ایکس کر کے فردر یہاں سے انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں بیسٹ ریسورسز جاوا ڈاٹ سن ڈاٹ کام ایوری تھنگ جاواڈ داٹ انفارمیشن ڈاٹ کام اٹس گڈ سائٹ اباؤٹ جاور سرور سائٹ آف کورس جی ایس ایف دا سر سائٹ ڈاٹ کام سرور سائٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ یہاں پہ آپ کو ملیں گی بہت اچھے آرٹیکل ملیں گے انفارمیشن ملیں گی جاوا ہے مارٹی ہال کی جو سائٹس ہیں فردر نالج کچھ چیزیں سیکھنے کے لیے آئی ہوپ کہ آپ نے یہ کورس انجوائے کیا اور آپ میں ایک تھرس ڈویلپ ہوگی ہو کہ آپ اس کو فردر پڑھیں گے اس کو اسٹڈی کریں گے Uh, if you want any uh, connection any information from us we will also be willing to uh, answer your emails so I hope that everyone has enjoyed this course and inshallah uh, we will do uh, we will meet again in some other course or somewhere else so Allah Hapas